کے جاپان کی اردو سرویس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور وسیمہ عابد ہے اور جولائی کی نو تاریخ موسلا دار بارش بحر جاپان کے ساحلی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرم اور مرتوب ہوا بحر جاپان کے اوپر کھڑے بارش کے خط کی طرف چل رہی ہے جس سے خاص کر توحک سے لے کر سائن کے علاقوں تک بہرہ جاپان کے ساحل کے ساتھ ساتھ فضائی ہوائی کی صورت حال غیر مستحکم ہو رہی ہے توحک سے سائن کے علاقوں میں بہرہ جاپان کے ساحل کے ساتھ ساتھ بدھ کے روز تک گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کا امکان ہے توقع ہے کہ یہ خط چھایا رہے گا اور ممکنہ طور پر مشرقی اور مغربی جاپان میں بارش میں اضافہ کرے گا تھوڑی سی بارش بھی ان علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا باعث بن سکتی ہے جو نئے سال کے پہلے دن جزیرہ نما نوتوں میں آئے زلزلے سے متاثر ہوئے تھے ٹوکیو حصہ منڈی کا معیاری اشاریہ ایک نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے نیو میں سر ہائی ٹیک اور دیگر حصص میں تیزی کے بعد سرمایہ کاروں نے سامی کنڈکٹر سے متعلقہ کاروبار میں سرمایہ کاری کی اشاریہ نکے دو سو پچیس منگل کے روز سات سو ننانوے یا ایک اشاریہ نو چھ فیصد اضافے کے ساتھ اکتالیس ہزار پانچ سو اسی پر بند ہو کر گزشتہ جمعرات کے روز قائم ہوئے پچھلے ریکارڈ سے اوپر چلا گیا یہ بڑا اضافہ پیر تک کے دو روز کی معمولی گراوٹ کے بعد ہوا اس حصے اشاریہ نے پھر بھی دونوں کاروباری دورانیوں میں معمول کے کاروباری اوقات میں بلند ریکارڈ قائم کئے جاپان کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مئی کے لیے ملک کا رواں فاضل کھاتہ اس مہینے کے لیے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اس اضافے کی وجہ یہ ہے کہ بیرون ملک سود کی بلند شرحوں اور کمزورین کے باعث غیر ملکی بانڈ ہولڈنگ سے کمپنیوں کو ہونے والی آمدنی میں اضافہ ہوا سرپلس یعنی فاضل حجم اٹھائیس کرب پچاس ارب یعنی یعنی سترہ ارب ستر کروڑ ڈالر رہا یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اکتالیس فیصد کا اضافہ اور انیس سو پچاسی میں تقابلی عدد و شمار دستیاب ہونے کے بعد مئی کا بلند ترین ہے۔ جاپان کا کھاتا پرائمری آمدنی کا فاضل چھبیس ارب ڈالر رہا جو کسی بھی مہینے کے لیے ایک ریکارڈ بلند حجم ہے اس حجم میں جاپانی کاروباروں کو بیرون ملک ذیلی کمپنیوں سے حاصل ہونے والے منافع کے ساتھ ساتھ بانڈز پر سود کی آمدنی بھی شامل ہے آٹو موبائل اور سیمی کنڈکٹر ساز آلات کی مضبوط برآمدات کی بدولت تجارتی خسارہ سکڑ کروے کروڑ ڈالر ہو گیا خدمات توازن نے ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کے فاضل حجم کے ساتھ دو مہینوں میں پہلی بار منافع ظاہر کیا یہ جاپان آنے والے سیاہوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے سفری کھاتے میں ہونے والے منافع کو ظاہر کرتا ہے یہ خبریں انشک ورل جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اب مزید خبریں۔ روس کی فوش نے پورے یکرین میں ایک بڑا حملہ کیا ہے جس میں بیالی سفراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیف میں بچوں کے ایک ہسپتال کو حملے میں شدید نقصان پہنچا ہے۔ یکرین کے دا حکومت کیف اور مشرقی کی علاقے دنے پرو پیتروسک اور دنسک سمیت علاقے پیر کے روز شدید متاثر ہوئے۔ کیف میں شہر کے مرکز کے ساتھ ازلاع میں اپارٹمنٹ, اور دیگر کو۔ میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا حکام کا کہنا ہے کہ وہاں بائیس افراد ہلاک اور ستر سے زائد زخمی ہوئے ہیں کیف میں اخما دیت چلڈرن ہسپتال بھی حملے کی زد میں آیا ہے یوکرین کی ہنگامی خدمات کے ریاستی ادارے کا کہنا ہے کہ حملے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور پچاس سے زائد دیگر زخمی ہوئے یوکرین کے سلامتی حکام نے ہسپتال کو کروز میزائل سے نشانہ بنانے پر روس کی مذمت کی ہے حملے کے وقت وہاں موجود ایک ڈاکٹر نے این ایچ کے کو بتایا کہ انہوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی اور کھڑکی کا ٹوٹا ہوا شیشہ تقریباً ان پر گر پڑا انہوں نے بتایا کہ ان کا ساتھی ڈاکٹر ہلاک ہو گیا اور یہ کہ حملہ ایک بہت بڑا مجرمانہ فیل تھا حکومت جاپان بڑی آفات کی صورت میں سمندر میں بحری جہازوں پر طبی خدمات فراہم کرنے کا نظام شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت نے نشاندہی کی ہے کہ ملکی کی جغرافیائی خصوصیات اور چاروں طرف سے سمندر میں گرا ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ہنگامی حالات سے عہدہ برا ہونے کی تیاری کی غرض سے حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانا چاہیے وزیراعظم اعظم کشدہ فومیوں نے منگل کو پہلی ٹاسک فورس اجلاس میں متعلقہ بزرا کو سال کے آخر تک تفصیلی منصوبے کا مسودہ مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ جزیرہ نما نوتو پر یکم جنوری کو آنے والے شدید زلزلے کے بعد امدادی سامان کی نقل و حمل اور زلزلہ زدگان کی عارضی رہائش کے لیے کشتیاں استعمال کی گئی تھیں انہوں نے کہا کہ طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے کشتیوں کے استعمال کو حقیقت کا روپ دھارنا چاہیے حکومت نجی شعبے میں گاڑیوں کی بڑی نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والی کشتیوں کے استعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے اپریل سے مالی سال دو ہزار پچیس میں اس نظام کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اسپین کے وزیر اقتصادیات نے جاپان سے قابل تجدید توانائی جیسی ابھرتی ہوئی صنعتوں میں مزید سرمایہ کاری پر زور دیا ہے عراب کارلوس کیوریپو نے گزشتہ ہفتے ٹوکیو میں منعقدہ اقتصادی فورم کے موقع پر این ایچ کے سے بات کی جناب نے کہا اسپین کہ میں مجموعی جاپانی براہ راست سرمایہ کاری پہلے ہی بہت بلند سطح پر ہے لیکن وہ دو طرفہ چاہتے ہیں وزیر اقتصادیات نے کہا ہم جاپان میں قابل تجدید توانائی ڈیجیٹل خوراک کی پیداوار کے لیے زراعت جیسے تصویراتی شعبوں میں اسپانوی کمپنیوں کی موجودگی کو فروغ دینا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم جاپان سے سرمایہ کاری کو بھی راغب کرنا چاہتے ہیں ناپ کیوریپو نے کہا کہ اسپین میں تقریباً ساٹھ فیصد بجلی قابل تجدید توانائی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے ملک میں شمسی اور پون توانائی میں جدید تکنیکی مہارت رکھنے والی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اسپین کے وزیر اقتصادیات نے اوور ٹورزم کہلانے والے مسئلے پر بھی بات کی جس پر جاپان میں بھی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے پچھلے سال اسپین میں آٹھ کروڑ پچاس لاکھ سے زیادہ غیر ملکی سیاح آئے تھے یہ سطح وبائی مرض کورونا سے پہلے کی سطح سے بھی زیادہ تھی سیاحتی مقامات پر سیاہوں کی بڑی تعداد مقامی باشندوں کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے جناب کیوریپو نے کہا کہ ہمیں واقعی اس حقیقت کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عمل پائیدار ہو اور اس کے منفی نتائج کم ہوں انہوں نے کہا کہ متعدد انتظامی اداروں کے ساتھ تعاون کے ذریعے متوازن حکمت عملی تیار کرنا ضروری ہے اور سامعین آج کی اہم خبروں کا خلاصہ موسلادھار بارش بحرہ جاپان کے ساحلی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے جاپان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ توہ سے لے کر سائین کے علاقوں تک بحرہ جاپان کے ساحل کے ساتھ ساتھ فضائی کرائی کی صورتحال غیر مستحکم ہو رہی ہے ٹوکیو حس منڈی کا معیاری اشاریہ ایک نئے ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے نیو یارک میں سر فیریز ہائی ٹیک اور دیگر حساب میں تیزی کے بعد سرمایہ کاروں نے سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ کاروبار میں سرمایہ کاری کی اور جاپان کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مئی کے لیے ملک کا رما فاضل کھاتا اس مہینے کے لیے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں